جی اور اسکائی دونوں میں وایسوں کے دونوں میں وائسوں کی وحبان وحبان. جی افوائش اُکے وائس ہوتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الكجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وَمَا هُمْ عَنْ هَارِغِ وابِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين ہم پڑھ رہے تھے کہ کاتبین کا طبین دو معذ فرشتے یا ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور انََ الجار الفی ذقین اور یقیناً بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے اصل یوم اور وہ داخل ہوں گے اس کے اندر یعنی جہنم کے اندر جزا والے دین قیامت والے دین وماں بے غابین وما اور نہیں ہم وہ آنہ اس سے بغائبین غائب ہونے والے وما حمانہ بغائبین اور وہ وہاں سے کہیں جانے نہ پائیں گے جہنمی لوگ جب چہنم میں جائیں گے تو وہاں سے کہیں اور نہیں جا پا سکیں گے رہا نہیں ہو سکیں گے جہنم سے آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پڑے رہیں گے اگر کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں تو پھر تو ہمیشہ رہیں گے ان کو کسی صورت میں نہیں نکالا جائے گا ہاں اگر ان کو تذکیہ کی خاطر کچھ عرصے کے لیے جہنم میں پاک کرنے کے لیے جہنم میں گئے ہیں تو پھر وہاں سے نکل جائیں گے لیکن یہاں پر مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کفار کا تذکرہ ہے وہ وہاں سے نہیں نکل سکیں گے کہیں جائیں جائیں گے نہیں کہیں بھی نہیں جا سکیں گے وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے جی وہ ادرا کا ماں یوم اور ماں ادرا کا آپ کو کیا معلوم ماں کیا ادرا آپ کو معلوم آپ کو کیا معلوم یوم ال... ما یوم الدین جزا کا دن کیا ہے قیامت کا دن کیسا ہے ماں ادرا ما یوم الدین سم ماں ادرا ما یوم الدین پھر آپ کو کیا خبر قیامت کے دن کے بارے میں کیا معلومات ہے آپ کو قیامت کے دن کے بارے میں یہ اللہ رب العزت نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا وہ ما ادرا کا ما آپ کو کیا معلوم جزا کے دن کے بارے میں پھر آپ کو کیا پتا کیا معلوم کیا خبر قیامت کا دن کیا ہے دو مرتبہ تاکید کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ سننے والا اچھی طرح متوجہ ہو جائے یہ سوال اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا آپ کو کیا معلوم قیامت کا دن کیا ہے پھر آپ کو کیا معلوم قیامت کا دن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ اچھی طرح متوجہ ہو جائیں آگے اس سوال کا جواب ہے یوم لملی کو نقص یوم وہ ایسا دن ہے تملک مالک نہیں ہوگا اختیار نہیں ہوگا نفس لنفس کوئی شخص کوئی چیز لنفس کسی دوسری چیز کا شیعہ کچھ بھی یوملا تملے کو نفس الفسن شیعہ یہ وہ دن ہے یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی نفس دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا وہ ایسا دن ہے مالک نہیں ہوگا یوم للہ اور اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی پل حکومت یوم اس دن للہ اللہ ہی کی حکومت ہوگی اس دنیا میں جو اختیارات ہے انسان کے پاس یہ سارے کے سارے حقیقی نہیں مجازی ہے حقیقت میں کوئی اختیار نہیں یہ سارے کے سارے مجازی اختیارات ہیں یہ سارے کے سارے اختیارات قیامت کے دن انسان سے چھین لیے جائیں گے اور اس دن صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی جی آواز آ رہی ہے وائی کے ہیں اسک میں وائی سب کے جی انسپی پہ بھی آواز آ رہی ہے آگے سورت المتفین سورت الفطار کی ترتیب نزولی ترتیب تو بیاسی اب ہم پڑھیں گے سورت المتفین اس کی ترتیب نزولی ہے چھیاسی ترتیب توقیفی ہے 83 82 کے بعد 83 صورت الانفطار کے بعد ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ صورت نمبر 83 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے چھیاسی یہ صورت صورت المفین مکی صورت ہے اور اس میں چھتیس آیتیں ہیں چھتیس ہیں اس کا شان نزول یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے اس میں اختلاف ہے یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے اس میں اختلاف ہے لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے مکی ہے اس کا شعمی نژول حضات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق یہ صورت مکی ہے مکی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جن کے معاملات اور تجارت ناپ تول کے ذریعے ہوتے ہیں اور یہ مدینہ کے لوگ اس ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت ویلتفی نازل فرمائی حال آپ نے پڑھا کہ ان کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے مدنی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچ تے ہی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہی تھے کہ یہ صورت نازل ہو گئی کیونکہ مدینہ میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی سے لیتے تو پورا پورا ناپ تول کر لیتے تھے جب کسی سے لیتے تو پورا پورا ناپ تول کر لیتے تھے اور جب دوسروں کو دینے کی باری آتی تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو جب یہ صورت نازل ہو گئی تو مدینہ کے لوگ اس سے باز آ گئے اور یہ ایسے باز آئے کہ آج تک مدینہ والے ناپ تول کو پورا کرنے میں مشہور ہے کہ مدینہ والے ناپتول میں کمی نہیں کرتے ایک اور قول بھی ہے یہاں پر شان نزول کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو جوہینا ابو جوہینا ابو جوہینا اس کے پاس دو سا دو سا تھے سا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں سا ناپنے کا ایک پیمانہ ہے پیمانا سا پیمانہ تو اس کے پاس دو پیمانے تھے دو سا تھے ایک سے ناپ کر دیتا اور ایک سے لیتا تھا جس سے دیتا تھا وہ والا پیمانہ چھوٹا تھا اور جس سا سے لیتا تھا وہ والا سا بڑا تھا تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اس کا شان نزول سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی لیکن جو دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکہ میں ہی نازل ہوئی حضور صلی اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ کم نابتے اور تولتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت مدینہ والوں کو پڑھ کر سنائیں تو اس لیے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ابھی مدینہ میں نازل ہوئی اس لیے یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی شاہ نژل سمجھ میں آ گیا جی بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتالوا على الناس يتفوقون وإذا كانوهم أو وزنوهم يفسرون ألا يظن أولئك أمهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم لرب العالمين صدق الله العظيم ويل للمطففين ويل ويل كمانا تخربي ہلاکت تباہی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے ویل. جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے ویل. خاص قسم کے لوگ اس میں داخل ہوں گے جہنم میں لیکن اس کا لفظی معنی ہے تباہی بربادی خرابی جیسے ایک لفظ ہے عربی کے اندر وکا وکا یہ افسوس کے لیے آتا ہے وہ تو اسی طرح ویل یہ بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے آتا ہے یہاں پر بدعا کے لیے استعمال ہوا ٹھیک ہے بربادی ہو خرابی ہو ہلاکت ہو کس کے لیے للمطففین کم کرنے والوں کے لیے کم تولنے والوں کے لیے تفیف متفقین کا माना ہوتا ہے پیمانے اور پیمائش میں کمی کرنا یعنی ڈنڈی مارنا اس کو کہتے ہیں متفقین تو ویل متفقین خرابی اور ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے کیا کرتے ہیں یہ لوگ تولنے والے کیا کرتے ہیں یستوفون الینا جو جب جب ناپ کرتے ہیں ماپتے ہیں عالنسی لوگوں کے اوپر تو پورا پورا وصول کرتے ہیں اللہ تعال جب وہ لوگوں سے معاف کر لیتے ہیں تو یہ تو پورا پورا لیتے ہیں یہاں پر آلہ آیا معنی میں ہے من کے معنی میں من, من اناس لوگوں میں سے لوگوں میں سے یہ حروف ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں تو آلہ یہاں پر من کے معنی میں ہے اور یس کا معنی پورا پورا وصول کرنا جتنا وصول کرنے کا حق ہے تو جب لوگوں سے لیتے ہیں جب لوگوں سے ناپ تول کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وہ ادا او لو ہوں اوکسرون وہ ادا اور جب وہ اور جب ان کو ناپ کر دیا اوزن یا تول دیا یا تول کر دیا جب ان لوگوں کو ماپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یوک کم کر دیتے ہیں گھٹا دیتے ہیں کرتے ہوئے گھٹا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بربادی ہلاکت بربادی ہے خرابی ہے ناپ میں کمی کرنے والوں کے لیے جو لوگ تعلق لوگوں پر ناپ کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں لوگوں میں سے ناپ کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان لو جب ان کو ناپ دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو یقصرون تو گٹا دیتے ہیں تو ویل المقفین مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر تطفی متصفین کے معنی ہوتا ہے کمی کرنا کمی کرنا اس سے مراد صرف ناپ تول میں کمی مراد نہیں ہے تول کی کمی مراد نہیں ہے بلکہ کسی کے حق کو دبانا دبا کے حق کو دبانا کسی بھی طریقے سے اور اپنا حق پورا پورا لینا یعنی انصاف نہ کرنا دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا یہ بھی تطفیف کے اندر شامل ہے ایک حدیث کی کتاب ہے موتا امام مالک اس میں ایک حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے رکوع اور سجدہ صحیح طرح ادا نہیں کر رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت تمبی فرمائی اور فرمایا کہ ہر چیز میں تطفیف ہوتی ہے یعنی کمی ہوتی ہے تو نے نماز میں تخفیف کیسے کر دی کیسے تو نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا نماز میں ڈنڈی ماری ہے تو تقفیر کمانا کسی بھی چیز میں کمی کرنا ایک دوسری حدیث میں آتا ہے لمسلاتو مکیالن نماز ایک پیمانہ ہے جس نے پورا پورا ادا کیا وہ پیا لہو اس کو بدلہ بھی پورا ملے گا اور جس نے کمی کی اس کو بھی ایسے ہی نقصان ہوگا تو اس کو بھی ایسے ہی نقصان ہوگا تو گویا نماز کے اندر بھی ایک پیمانہ ہے ایک تطفیف کا پیمانہ ہے اور ایک وفا کا پیمانہ ہے تطفیف کا معنی نماز میں نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا اور وفا کمانا یس طون پورا پورا نماز پوری پوری پورا پورا یعنی نماز کو اس کے تمام ارکان کو تعدل ارکان کے ساتھ ادا کرنا فی تو اس کو بدلہ بھی پورا ملے گا تو یہ تفیف کا معنی مختصرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ حقوق العباد میں بھی ہے اور حقوق اللہ میں بھی ہے حقوق العباد میں کس طرح ہے ناب تو اور حقوق اللہ میں کس طرح ہے کہ نماز کے اندر مارنا شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور تاجروں سے خطاب فرمایا قد تم تو قبل تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلی کئی امتیں تباہ ہوئی وہ دو باتیں کیا ہیں المکیال والمیزان زام ناپ تول جب گزشتہ امتوں میں عکا اور مدین ان کا حال قرآن پاک میں موجود ہے تو عکا اور مدین والے ناپتول میں کمی کرتے تھے تو اللہ رب العزت ناراض ہوئے تو وہ قوم تباہ ہو گئی تو آپ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی کا حق مت ضائع نہ کرو کسی کا حق ضائع نہ کرو کسی کا مال دھوکے سے ہضم نہ کرنا ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید شریف کی حدیث بلکہ دارمی کی حدیث ہے سچے اور امانت دار تاجروں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ ہوگا خود امبیا علیہ السلام تجارت فرمایا کرتے تھے تو یہ اگر امانت دار تاجر ہے سچا تاجر ہے تو اس کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا ذن الا ذن کیا وہ یقین نہیں رکھتے الا کہ, سب سب کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ذن الا ان سون کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو ایک بڑی سب نہمس کے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یوم نظیم ایک بڑے سخت دن کے لیے بڑے دن عظیم دن کے لیے بڑے دن سے مراد قیامت کے دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یوم یقوم الناس العالمین جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے یوم جس دن یقوم الناس لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین اپنے رب کے سامنے بات سمجھ میں آ گئی مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج ایک دو میل کی مسافت پر ہوگا قیامت کے دن ایسی تپش ہوگی کہ کسی کا پسینہ تخنوں تک ہوگا کسی کا کمر تک ہوگا کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تاجر جو خود زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو ان کا جائز حق بھی پورا نہیں دینا چاہتے ہیں تو کیا ان کا کیا, خیال کیا ان خیال خیال کو یہ خیال نہیں ہے کہ ایک دن وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا اس وقت ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا یوم یقوم الناس لرب بات سمجھ میں آ گئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ